نحمده ونصليه, ونصليه ونصليه على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جلوه الذين آمنوا كلوا من طيباتنا رزقناكم واشكروا لي بيها إن كنتم ليها فتعبدون صدق الله هو لجل عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا جثة الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله ولن بجل من جواله واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سجدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين ہم دوسلاد کے بعد قرآن کریم حقاً حمید کی اس وقت رعایت مقدسہ تلاوت کی ہے اللہ مبارک و تعالی نے عیسائی مبارکہ میں ارشاد فرمایا منو وہ لوگوں کے جو ایمان لائے خاؤ, چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا عقا فرمائی انسان کے بدن میں جو آغاں ہیں اور جن سے مواخذہ ہوگا ان کے بارے میں مختصر طور پر پہلے بتایا جا چکا ہے آج کے اس میں کے بیان میں ایک اور عضو کے بارے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے ایک بدن میں ایک کا جو مقام ہے اور ایک کی جو حیثیت ہے وہ سمجھنے کے ایک طرح سے حوض کیسی ہے یہ عز ایسا ہے جو کھانے کی پینے کی اشتہا کرتا ہے انسان کو کھانے پینے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کسی کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ سب اس کے اندر جمع ہوتا ہے ایک کو بھرنے کے لیے اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان تگدوڑ کرتا ہے کوششیں کرتا ہے اور اس بارے میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں بہت سے فتمیں اور پساد حسد کینے اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان ایک دوسرے سے دست و غریبہ تک ہو جاتا ہے یہی نہیں بلکہ خون ریزیاں تک جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں مگر وہ اسی عز کی خواہشات اور اسی عزو کی اشتہا کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری محنت اور اپنی ساری کوششیں جو سے بروئے کار لاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور اس کی اشتہا کو اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقے غلط رائے اور غلط آمدنی کے رابطے جو ہے وہ اختیار نہ کیے جائیں اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا الذین لا منو اموالکم بینکم بالباطل وَتُضْلُو بها بحلکام اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے اور نہ لوگوں کے مقدمات جو ہے وہ حکام کے پاس لے کر جاؤ تاکہ جو ہے تم انہیں رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے کرا لو اور اس طرح سے جو ہے تم جو ہے اسے اپنی مقصد کو اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے لگ جاؤ بطغب الم حقہٰ نتا غلو فریقہ گناہ کر کر اور اللہ اور اس کے رسول کے احتام کی خلاف ورزی کر کر تم جو ہے وہ فیصلے اپنے حق میں کرا لو اور اسی لیے کام کے بعد اپنے فیصلے اپنے مقدمات لے کر چلے جاؤ تاکہ جو ہے وہ تم ان کو رشوت دے کر اپنے بارے میں اپنے حق میں فیصلے کرا لو تو یہ ناانصافی ہے اور یہ ایک دوسرے کی حق تلپی باطل طریقے باطل ذرائع بہت سے باطل ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا اس کا کوئی ایک دو طریقہ نہیں ہے بلکہ بہت سے راستے ہیں ناجائز اور باطل طریقے سے جو ہے وہ اپنا کسب کرنا اور اس لوگوں سے مال حاصل کرنا رشوت بھی جو ہے ایک باطل طریقہ ہے رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی وعید بیان فرمائی ہے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراشی والمرتشی ولمر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور ایک اور حدیث شریف میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ ہوتے یہ مروی ہے کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراشی و والراشی بہین یعنی المسی بہینا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت لینے والے رشوت کی پیشکش کرنے والے اور رشوت جو ہے وہ لینے والے دینے والے اور اس شخص پر کہ جو رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان جو کوشش کرتا ہے معاملہ طے کرتا ہے یہ رشوت کا دلال لال ہوا تو جو ان دونوں کے درمیان رشوت کے معاملات کی جو ہے وہ تفصیل طے کرتا ہے اور آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جس پر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی تو اس کا کیا ٹھکانا ہوگا اس کی کیا جو ہے وہ عاقبت خراب نہیں ہوگی اس کی کیسی عاقبت برباد ہو جائے گی لانت کا مطلب یہ ہوتا ہے محروم ہو جانا وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے بھلائی اور خیر اس کے قریب نہیں ہوتی اور حکام کہ جو اس طرح سے ناجائز رقمیں بٹور کر فیصلہ کریں ان کا حال کیا ہوگا ایک روایت میں ہے کہ حاکم خا وہ دس اشخاص ہی پر کیوں نہ کیوں نہ ہاکب مقرر ہو قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اگر اس نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا اور رشوت سے کنارہ کشی اختیار کی ہوگی تو اس کے ہاتھ کھل جائیں گے اور اگر اس نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کیا ہوگا یا رشوت کا انتخاب کیا ہوگا رشوتیں لی ہوں گی تو وہ اس کے ہاتھ اسی طرح سے بدے رہیں گے اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور وہ جہنم میں لڑکتا رہے گا آہستہ آہستہ جہنم کی گہرائی کی طرف جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا اور پانچ سو برس پانچ سو برس کی مسافت اور پانچ سو برس کی مدت تک جو ہے وہ اسی طرح سے لڑکتا رہے گا لیکن وہ جہنم کی گہرائی میں نہیں پہنچ پائے گا اب اندازہ کیجئے کہ کتنا جو ہے یہ وہ غضب اور کتنے وبال کا باعث ہے رشوت کا لینا اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکام کا لوگوں سے تحفے تحائف کا وصول کرنا جو ہے بدیانتی بد قرار دیا خیانت قرار دی ہے اور میں ہدائل امالی غلول الکم آقات امال کا حاکموں کا حکمرانوں کا لوگوں سے تحفے تحائف وصول کرنا جو ہے یہ بہت بڑی خیانت حضور عضر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصول یادی کے لیے مقرر کیا یعنی اس کو زکات کی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے حاکم بنایا زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرنا شروع کر دی اور پھر جب یہ واپس آئے تو کہا کہ یہ مال تو بیت المال کا اور یہ مال جو ہے لوگوں نے مجھے ہڈیے کے طور پر دیا حضور صلی اللہ تع عل و نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا اللہ تبارک مطالعہ کی حمد و سنا بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص کو بعض امور پر حاکم بنایا گیا اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال مال کے لیے ہے اور یہ لوگوں نے مجھے ہریے کے طور پر دیا ہے کیسی عجیب و غریب بات یہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائے اور پھر دیکھے کہ کتنے اس کے پاس ہریے آتے ہیں کتنے اس کے پاس تحفے آتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جب کوئی عہدہ مل جائے اور کوئی منفرد دنیاوی حاصل ہو جائے اور لوگ جو ہیں پھر اس کے پاس گفٹ تحفے تحائف لے کر پہنچیں تو ایسے موقع پر ایسی صورت میں اس حاکم کو اس عہدے دفتار کو کسی قسم کا لوگوں سے تحفہ وصول کرنا جو ہے یہ درست نہیں کیونکہ یہ قسم کا یہ احسان ہوگا اور احسان یکسان احسان یقت السا احسان کسی کے ساتھ کیا جائے تو وہ زبان کو کاٹ دیتا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص تحفہ تحائف پیش کرے گا حاکم کے یہاں جو ہے وہ تحفہ لے کر جائے گا اور اس کو پیش کرے گا تو وہ کسی نہ کسی, کسی، موقع پر کسی نہ کسی جو ہے وہ صورت حال میں اس کی رعایت کرے گا اور یہ سراسر جو ہے نا ہوگی بنی اسرائیل میں تین حاکم گزرے جن کا معاملہ روایت میں آیا ان کی ازمائش کی گئی دو فرشتے جو ہیں وہ آئے ایک جو ہے گھوڑی لے کر آیا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی دوسرا جو ہے وہ گائے لے کر آیا اب گائے والے نے یعنی انسانی شکل میں فرشتے اس طرح سے آئے اور جس کے پاس گائے تھی اس نے جناب کہا کہ یہ جو بچہ ہے گھوڑی والے سے کہا جو گھوڑی کا بچہ تھا کہ یہ, یہ میری گائے کا بچہ ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور جس کے جس فرشتے کے پاس گھوڑی تھی اور اس کا بچہ تھا اس فرشتے نے کہا کہ یہ گھوڑی کا, میر, میر, میر, میری گھوڑی کا بچہ ہے میں اس کا مالک ہوں اب جناب جو ہے تنازع کھڑا ہو گیا مسٹریس کے پاس جس کے پاس جو ہے جناب فیصلہ پا, کرنے کے لیے دونوں پہنچے اب جس جو گائے والا تھا اس نے جناب جج صاحب کو سوپے تحائف رشوت کے طور پر جو ہے جناب پیش کر دی فیصلہ گائے والے کے حق میں ہو گیا اب وہ جو, جو گھوڑی, گھوڑی والا تھا وہ بےچارا وائے وائلا کرتا رہا لیکن کون سنتا دوسرے حاکم کے پاس پہنچے وہاں مقدمہ اپنا دائر کیا جب اس نے باتیں سنی تو گائے والے نے خاموشی سے جو ہے اس جج صاحب کو بھی جو ہے رشوت پیش کر دی اور اس نے بھی جو ہے گائے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے بعد پھر جو ہے یہ دونوں تیسرے حاکم کے پاس پہنچے تیسرے حاکم نے ان کی ساری باتیں سنی اور سن کر تیسرے حاکم نے کہا کہ اسے حیض آ رہا ہے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے تو اس تیسرے حاکم نے کہا کہ کیا کبھی گائے نے بھی جو ہے وہ گھوڑی کا بچہ جنا ہے جہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ بچہ جو تھا وہ گھوڑی والے کا ہی فرشتوں نے کہا کہ یہ تیسرا حاکم جو ہے یہ جنت میں جائے گا اور باقی دو حاکم جنہوں نے رشوت لے کر فیصلے حاضر کیے وہ جہنم میں جائیں گے یہ بھی رشوت یہ بھی جو ہے ایک باطل طریقہ ہے اور رشوت کا جو ہے وہ یہ نقصان ہے اور یہ قطارہ ہے اور یہ محرومی ہے کہ رشوت والا رشوت دینے والا رشوت لینے والا رشوت طے کرانے والا یہ سب کے سب جو ہے ملعون ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں محروم ہیں کہ ہے فرنا کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ باطل طریقے سے مت کھاؤ اسی طرح سے سود خوری بھی یہ بھی باطل طریقہ ہے سود کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ میں کسی وعید آئی ہیں کسی مضمتیں آئی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ سود خوروں کا کیا حال ہوگا اللذین یعطلون الرزبع لا یقوبون الا کما یقوب الذین یتخبطہ الشیطان من المرد وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر کچھ شخص کی طرح کہ جس کو آخ کا اثر ہو جاتا ہے جو آسپ زیادہ ہو جاتا ہے آپ نے آپ میں سے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کہ جن کو آسپ اور شیطانی اثر ہو جاتا ہے تو وہ ان کی حالت کیسی ہو جاتی بڑی غیر ہو جاتی ہے وہ لڑکڑا کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں ان کی عجیب و غریب صورت جو بن جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ کل اس طرح سے قیامت میں کھڑے ہوں گے لڑ کھڑائیں گے اور یہ ان کا حال اتنا برا کیوں ہوگا فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ ذالک انما ضالق یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت یہ تجارت بھی تو بالکل سود ہی کی طرح جس طرح سے تجارت میں نفع اور فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور حال کیا ہے وہ نمربا اللہ تبارک وطالیہ نے خرید و فروخت کو تجارت کو تو اور بے کو تو حلال کیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام کیا ہے پمن چاہو مئو زم پھر جس کے ساتھ اللہ کی نصیحت آ گئی جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا ہے سنتا وہ یہ جان کر سود کے معاملات سے رک گیا اور سود سے باز آ گیا فلاح ہو ما طلب تو فرما کے اس کے لیے جو پیچھے گزر چکا وہ ہو جو ہو چکا تو ہو چکا یعنی وہ معاف کر دیا جائے گا فرحما طرف وامرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف من آدا لیکن نصیحت آ جانے اور سود کے حرمت کے حکام آ جانے کے بعد بھی جو پھر جو ہے سود میں ملوث رہتے ہیں سود کا کاروبار کرتے ہیں سود سود خاری کرتے ہیں تو فرمائے کہ پودائی کا ساب یہی لوگ جو ہے جہنمی انسیا خالدون یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یعنی تاب یہ جو باز آ تو ان کو اس کی سزا ملے گی لیکن جس نے جو ہے اس کا استقاب جاری رکھا تو وہ جہنم ہی میں رہیں گے یمحق الباہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں سود کو ختم کرتے کر دیتا ہے سود میں پنپنا نہیں ہوتا میور بھی صدقات اور اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اس میں اضافہ فرماتا وغیرہ بک اللہ گفتارن نسیم اور اللہ تبارک وطالعہ ہر جو ہے نا شکرے اور گناگار کو پسند نہیں فرماتا اس کو دوکھ نہیں رکھتا لوگ کہتے ہیں اب یہ آج کے دور میں تو ہے جناب سود سے بچنا یہ تو بہت ہی دشوار بڑا ہی مشکل لوگ تو جو ہے جناب سود لے لے کر تجارت کرتے ہیں لکپتی بن جاتے ہیں کروڑ پتی بن جاتے ہیں ارب پتی بن جاتے ہیں کھرپ پتی بن جاتے ہیں ایسا سوچتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی غلط سوچ اور یہ بہت ہی جو ہے خسارے کی بات اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جو اس کو صحیح جو سمجھتے ہیں یا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سننے کے بعد بھی پھر بھی جو ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے اور اس بھی, بھی اس کا وہ انتخاب کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ اللہ تعالی سے کس کو جو ہے طاقت ہے جنگ کرنے کی فرمائیں کہ یا یادین عام الف اللہ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے یہ بات ایمانداروں سے ہو رہی ہے اہل ایمان سے ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے اطلاع اللہ سے ڈرو اس قسم کی غلط سوچ اور منفی سوچ جو ہے وہ مت کیا کرو اور اس طرح کی باتیں مت کیا کرو سود بہرحال حرام ہے سود خوری حرام ہے ابتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف پیدا کرو و ضرور ماں بقیہ من ربا اور سود کو چھوڑ دو سود کا ارتکاب مت کرو ان کو اگر تم جو ہے ایماندار ہو اگر تمہیں ایمان نصیب ہو چکا ہے تو سود کے قریب مت جاؤ سود کا احترام مت کرو فلم کا فالو اگر تم جو ہے باز نہیں آؤ آو اور سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے اور سوری معاملات سے کنارہ کشی یاد نہیں کرو گے بحر بمن اللہ و رسول تو پھر خوب یاد رکھو کہ تم سے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ کتنی سخت ناراضی کتنی سخت قہر و غضب کا جو ہے اس اظہار ہو رہا ہے سب جانتے ہیں کہ کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے چرت نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا وہ مقابلہ کرے کا دونوں بھی حد مین تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب جو صرف سود کھاتے ہیں سود لیتے ہیں وہی جو ہے وبال کے مستحق ہیں نہیں بلکہ میں آپ کو بتلاوں کہ سود کا لینا سود کا دینا سود کی گواہی دینا سود کا لکھنا ان سب پت یہ سب کے سب برابر ہے جس طرح سے سود لینے والا دینے والا یہ برابر ہے اسی طرح سے سود کی گواہی دینے والا سود کا حساب کتاب کرنے والا سود طے کرانے والا یہ سب کے سب جو ہے برابر ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہلبا و منہ قلعہ کاتبہ ہوں شاہد و, قاتب و, و, شاہ و شاہدئی علیہ السل والتسلیم تسلیم گواہ کاتب کتاب کتاب کرنے والا اس کا آڈٹ کرنے والا اس کا جو ہے جناب معاملہ طے کرانے والا یا کھانے والا کھلانے والا دینے والا لینے والا یہ سب کے سب جو ہے اس جرم میں برابر کے شریک اور سود یہ اتنا وبال کا باعث ہے اپنی ماں سے ذنا کرنے سے بھی بدتر جرم ہے اگر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین ہے تو حضور کا یہ فرمان ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کوئی شخص کوئی غیرت مند کوئی صاحب ایمان کوئی حیادات یہ پسند کر سکتا ہے ہرگز نہیں پسند کرے گا یہ جان لینے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ آج ہی سے اگر خدا نا کاستہ کوئی اس کا استقاب کر رہا ہے کوئی کسی طرح سے اس کا مرتکب ہے تو اس کو پہلی فرصت میں جو ہے وہ ترک کر دیں اور کبھی جو ہے سوچیں نہیں یہ دنیا چند روزہ ہے یہاں کی یہ آسائشیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں یہ ب... یہ جب تک انسان زندہ ہے جب تک یہ سانس اوپر نیچے آ جا رہی ہے اس وقت تک ہے یہ اور پھر کاہے کے لیے جو ہے اس کا ارتقاب کیا جائے ارتقاب ایک شخص کرے گا اور اس کو استعمال جتنے کریں گے ان سب کا وبال اس پر ہوگا تو فرمائے یا <تص> <بِالباطل> باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ یہ رشوت یہ سود اور یہ چوری یہ رسب ایک دوسرے کا مال چھین لینا ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ اس طرح سے حاصل کر کر لینا نہ ہر طریقے سے یہ سب جو ہے باطل طریقے ہیں یہ جوا اور اسی طرح سے ناجائز ذرائع جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہے وہ بینکمل باطل باطل میں سب آ جاتے ہیں تو انسان کے اندر جو یہ پیٹ ہے یہ ایک ایسا عضو ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے سرزد ہوتے ہیں بڑی جو ہے ناجائز اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا حلال اور پاکیزہ عطا فرمایا جو ذرائع حلال ہیں ان ذرائع حلال سے حلال جو جی ہے وہ ذرائع سے حلال آمدنی جو جی ہے وہ کی گئی ہو تو فرمائے اس سے کھاؤ بشکراللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان کن تم یا ہوتابور اگر جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں امام جزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب ناجائز اور حرام ذریعے سے کمائی کر کر لکما کھانا اور پھر جو ہے عبادت کرنا اور علم حاصل کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غلازت پر بہت خوبصورت محل تیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ سب کو ناجائز اور حرام ذرائع سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کی توفیق عنایت فرمائے رب آوانے